امِن وَاحِد إِنَّا أَتَيْنَا الْكَوْنَ <سؤال> كُلَّهُ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ إِنَّ شَأْنَكَ هُوَ الْأَبْتَر <سؤال> بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا اس نعمت کے شکرانے کے طور پہ آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی دیں بے شک آپ کا دشمن جو ہے وہی بے نام و نشان ہوگا سبحان ربك رب العزة يما يسفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد کما صلی تعالیٰ ابراہیم والا علیہ اللہ بارک والا محمد والا عل محمد کما علی برائی برائی حمید مجید پچھلے درس میں نے عرض کیا تھا کہ سورت ال ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اگرچہ کچھ حضرات کا خیال یہ ہے کہ یہ صورت مدینہ منورہ میں اتاری گئی ہے میں نے سورت ال کے شان نزول کے سلسلہ میں یہ عرض کیا تھا کہ جب امام الانبیاء خاتم النبیین رحمت للعالمین حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے بیٹے جن کا نام عبداللہ اور لقب طیب اور طاہر تھا جب بچپن میں ان کا انتقال ہوا تو آپ کے مخالفین یعنی مشرقین مکہ نے جن کی فطرت تھی آپ کو رنج پہنچانا جن کی عادت تھی آپ کو دکھ دینا انہوں نے غم اور دکھ کے اس موقع پر آپ کے غم کو مزید بڑھانے کے لیے مختلف جگہوں پہ بیٹھ کے خوشی و مسرت کے ساتھ ایک دوسرے کو اطلاعیں دیں کہ محمد ابتر ہو گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم ابتر کہتے ہیں اس آدمی کو جس کی نسل کٹ گئی ہو جس کی اولاد میں بیٹے نہ ہوں کا خیال یہ تھا کو تفل تسلیاں دے رہے تھے کہ یہ عبداللہ کا بیٹا جس نے مکہ مکرمہ میں ایک کلمے کا اعلان کر کے آگ لگا دی ہے اور جس نے یہ اعلان کیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی الہ بننے کے لائق نہیں ہے اس پوری کائنات کا الہ اور معبود صرف اللہ ہے اور پھر وہ شخص اپنے اس دعوے پر ایسی کتاب پیش کرتا ہے کہ پوری دنیا مل کر اس جیسی ایک صورت بنانے سے آجز ہے وہ دیکھ رہے تھے کہ ہم جتنا روکنا چاہتے ہیں یہ اتنا بڑھ رہا ہے آج فلاں مسلمان ہو گیا کل فلاں مسلمان ہو گیا آج پھر فلاں مسلمان ہو گیا ہماری رکاوٹیں اس کا راستہ نہیں روک سکتی سمجھ آ گئی انہیں وہ تفل تسلیاں دیتے ہیں اپنے دلوں کو کہ چلو یار چند دنوں کی بات ہے اس کی زندگی تک یہ سب کچھ محدود ہے بیٹے اس کے انتقال کر گئے جب تک یہ ہے شور مچاتا رہے گا لا الہ الا اللہ کہتا رہے گا جو ہی یہ دنیا سے رخصت ہوا بیٹے تو اس کے ہیں کوئی نہیں اس کا نام لینے والا بھی دنیا میں کوئی. یہ था تھا ان کا خیال یہ تھا کہ نام زندہ رہتا ہے بیٹوں کی وجہ سے اور بیٹے نہ ہوں تو بندہ بے نامو نشان ہو جاتا ہے بندہ ابتر ہو جاتا ہے ائے لوگ تانے ماریں اس طرح کے بکواس کریں بندے کو اتنا دکھ نہیں لگتا جتنا دکھ اس وقت محسوس ہوتا ہے جب اپنا چچا جب اپنے باپ کا سکا بھائی وہ بیت اللہ میں جمع سنادیب قریش کو جا کے بڑی خوشی کے ساتھ یہ خبر سناتا ہے خوش ہو جاؤ محمد کی تو نسل کٹ گئی صلی اللہ ہو جب چچا کی اس تانو تشنی کا آپ کو علم ہوا ہوگا جو ذہنی کوفت آپ کو محسوس ہوئی اس کا اندازہ ہر شخص کر سکتا ہے پریشان ہوئے غمگین ہوئے جگہ جگہ لوگوں نے تانے مارنے شروع کیے محمد ابتر ہو گیا اس کے دو بیٹے تھے دونوں کا انتقال ہو گیا نام زندہ رہتا ہے بیٹوں کی وجہ سے بس سب کچھ یہ چکر اس زندگی تک محدود ہے جو ہی اس کا انتقال ہوگا بیٹے ہیں کوئی نہ اس کا نام اس کے مرنے کے ساتھ ختم ہو جائے خوشیاں منا رہے ہیں آپ کو ضد کر رہے ہیں اس پریشانی اور اس غم میں عام مبتلا ہیں کہ اللہ تعالی نے سورت کو اتاری اور اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر غم نہ کیجئے کہ آپ کی اولاد بچپن میں ہم نے لے لی ان کے تانوں پہ بھی افسردہ نہ ہو جائیں کہ نسل آپ کی کٹ گئی ان کی تانو تشنی سے بھی نہ گھبرائیے کہ نام آپ کا مٹ جائے گا نہیں میرے پیغمبر ان تو اینا آپ کا نام دنیا سے کس طرح مٹ سکتا ہے میں نے تو دنیا جہان کی بھلائیاں آپ کو عطا کر دی کوثر کثرت سے ہے کثیر یہ ساتھ ذکر نہیں کیا کہ کیا چیز کثیر جنت کثیر رضامندی کثیر موجے کثیر علم کثیر کثرت کا ذکر کیا چیز کا ذکر نہیں کیا اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر ایک دو چار چیزیں ہوں تو ذکر کروں گننے والی ہوں تو ذکر کروں انا آ تو نہ جتنی باطلی خوبیاں ہیں وہ بھی ہم نے آپ کو دے دی اور جتنی ظاہری خوبیاں ہیں وہ بھی ہم نے آپ پر ختم کر دی ان نہ آ تو نہ کل ہر بھلائی آپ کو دے دی ظاہری بھی باطنی بھی جمال کی خوبی قد کاٹ رنگ اور رنگت और اور حسن اور خوبصورتی کہ جس کو دیکھ کے حسان امن ثابت نے کہا تھا خلکھتا مبرام بن کلے آئی بن کاننا کا کد خلکھتا کما کشاؤ اردو میں ترجمہ کیسے کیا جائے خلکتا مبرام من کلے آئی میرے پیارے پیغمبر آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا گیا کوئی عیب نہیں نہ کوئی روح میں نہ جسم میں نہ باطن میں نہ ظاہر میں نہ سینے میں نہ چہرے پہ کوئی عیب نہیں ہے خلکتا مبرام من کلے آئی ہر عیب ہر نقص ہر کمی اس سے آپ کو پاک پیدا کیا گیا ہے حسان کہتے ہیں کان کب کد کما پشاؤ میں جب آپ کے چہرے کو چہرے کی زیبائی کو میں آپ کی آنکھوں کو آنکھوں کی رونق کو میں آپ کے ماتھے کو ماتھے کی سلوتوں کو میں آپ کے ہونٹوں کو ہونٹوں کی مسکراہٹ کو میں آپ کے ہاتھوں کو ہاتھوں کی نرمائی کو میں آپ کی جلد کو جلد میں پیدا ہونے والی چمک کو جب میں دیکھتا ہوں کاننا کا کد خلکتا کمات شاؤ مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے جب اللہ آپ کو بنا رہا تھا تو آپ سے پوچھ پوچھ کے بنا رہا تھا پوچھ پوچھ کے بنا رہا تھا بتا میرے پیغمبر تیری آنکھیں ہم کس طرح کی بنا دیں بتا میرے پیغمبر تیرے ماتھے کی سلوتیں ہم کس طرح کی بنا دیں بتا میرے پیغمبر تیرے ہاتھ ہاتھوں کی انگلیاں کس طرح کی بنا دیں بتا میرے پیغمبر ہم تیرے پاؤں پاؤں کے تلوے کس طرح کے بنا دیں بتا میرے پیغمبر ہم تیرا چہرہ چہرے پہ بہنے والا پسینہ کس طرح کا بنا دیں بتا میرے پیغمبر ہم تیرا سر مبارک اس پہ لہرانے والی زلفیں کس طرح کی بنا دیں اللہ پوچھتا تھا بتا میرے پیغمبر تجھے کس طرح کا بناؤں اور نبی پاک ب زبان ہال کہتے تھے مولا جو مجھ سے پوچھ کے بنانا چاہتے ہو میرے ہاتھوں کی انگلیاں اس طرح کی بنا دو میں زمین پہ کھڑے ہو کے آسمان کی طرف اٹھاؤں تو چاند دو ٹکڑے ہو جائے مولا جو مجھ سے پوچھ کے بنانا چاہتے ہو میرے ماتھے کا پسینہ اس طرح کا بنا دو میں پوچھنے لگوں تو لوگ شیشیاں لے کے کھڑے ہیں مولا جو مجھ سے پوچھ کے بنانا چاہتے ہو تو میرے پاؤں کے تلوے اس طرح کے بنا دو کہ نوریوں کا سردار جبریل آئے اور میں سویا ہوا ہوں تو وہ اپنے نورانی پر میرے پاؤں کے تلووں سے ملنے کے ساتھ مجھے جگاتا پھرتا رہے کاننا کا قد خلکھتا کما تشاؤ انا آ تو کل کار بھلائی ہم نے آپ کے دامن میں ڈال دی ہر خوبی ہم نے آپ کو دے دی باطن کی خوبیاں بھی آپ کو دے دی روح کی خوبیاں بھی آپ کو دے دی ظاہری خوبیاں بھی آپ کو دے دی ظاہری حسن و جمال آپ کو دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدھا حسن اللہ نے پوری کائنات کو تقسیم کیا تھا اور باقی کا آدھا حسن اللہ نے صرف حضرت یوسف کو دیا تھا آدھا حسن حضرت یوسف کو نچھاور کیا تھا حسن و جمال جمال یوسفی کا یہ عالم ہے کہ میراج والی رات میں آپ فرماتے ہیں میں بھی حضرت یوسف کے حسن کو دیکھ کے حیران ہو گیا میں حیران ہو گیا حضرت یوسف کے حسن کو دیکھ کر میراج والی رات میں لیکن حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی انہا فرماتی ہیں لوامی زلیخا لبی لَو نہ بل قطل کلوبے الر جدی جن زلیخا کی سہیلیوں نے پورے یوسف کو دیکھا تھا یوسف کو سر سے لے کے پاؤں تک دیکھا تھا اس کا چہرہ دیکھا تھا اس کی آنکھیں دیکھی تھی اس کا وجود چار دھار دیکھی تھی اور پھر انہوں نے یوسف کو دیکھ کر اپنی انگلیوں پر چاقو چلا لیے تھے مد ہو گئی تھی ام المومنین فرماتی ہیں لوامی زلی خا لائی نہ جبی نہ ہوں لا جنہوں نے پورے یوسف کو دیکھ کر اپنے ہاتھوں پہ چھریاں چلا لیتی تھی اگر وہ میرے یوسف کا صرف ماتھا دیکھ لیتی اگر میرے پیارے پیغمبر کی صرف زبین دیکھ لیتی میرے پیارے پیغمبر کا صرف ماتھا دیکھ لیتی وہ ہاتھوں پہ چھریاں نہ چلاتی اپنے دل پر چھریاں چلا یہ حسن محمدی کا عالم ہے اللہ نے خیر کثیر آپ کے دامن میں ڈال دی باطن کی خوبیاں اللہ نے آپ کو عطا کی اور ظاہر کی خوبیاں اللہ نے آپ کو عطا کیے ایک صحابی کہتا ہے چودہویں رات ہے چاند چودویں رات کا آسمانوں پہ جگ بگا رہا ہے میں اپنے گھر سے باہر نکلا ہوں مسجد نبوی کی طرف آنا چاہتا ہوں چاند کی ضیا پاشیاں اور اس کا حسن اور رانائی اور اس کی ٹھنڈی ٹھنڈی روشنی دیکھ کے میں اس کے حسن پہ حیران ہوتا ہوا آ رہا تھا کبھی چاند کو دیکھتا ہوں پھر مدینے کی گلیوں میں میں چلتا ہوا مسجد نبوی میں آیا تو میں نے مسجد نبوی کے سہن میں آمنا کے چاند کو بیٹھا ہوا دیکھا ایک لال رنگ کی چادر جس میں لال رنگ کی ڈوریاں تھیں سفید رنگ کی چادریں اس میں لال رنگ کے ڈورے ڈالے ہوئے ہیں نبی پاک نے وہ چادر لال ڈوریوں والی اپنے اوپر لی ہوئی ہے صحابی کہتا ہے میں دروازے سے داخل ہوا اس سرخ چادر میں سے آپ کا چہرہ انور اس طرح چمک رہا ہے کہ میں کبھی چودھری کے چاند کو دیکھتا ہوں کبھی انہیں دیکھتا ہوں پھر اسے دیکھتا ہوں پھر انہیں دیکھتا ہوں پھر اسے دیکھتا ہوں پھر انہیں دیکھتا ہوں پھر میرے دل نے یہ فیصلہ کیا کہ جو آسمان سے چاند جگمگا رہا ہے اس کے منہ پر کچھ داغ موجود ہیں آمنہ کے لال کا چہرہ تو اس سے زیادہ صاف ان کوئی نہ کل ہم نے آپ کو بھلائیاں عطا کی ہیں ہم نے آپ کو برکات عطا کی ہیں ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی ہے نہ کوئی باطن کا عیب ہم نے آپ کو لگایا نہ کوئی ظاہری عیب ہم نے آپ کو لگایا باطن کی جتنی خوبیاں ہوتی ہیں میرے پیارے پیغمبر وہ ہم نے آپ پر نچھاور کر دیے ان کا لا لا کھولو کی نظیم ان کا لا آپ سے زیادہ باخلاق آپ سے زیادہ صاحب شرافت آپ سے زیادہ صاحب دیانت آپ سے زیادہ صاحب صداقت آپ سے زیادہ صاحب امانت آج تک کسی ماں میں جنا نہیں ہے آپ سے بڑھ کر سخی کسی ماں نے نہیں جنا آپ سے بڑھ کر خوش اخلاق کسی نے نہیں جنا آپ سے بڑھ, بڑھ کر تحمل والا حوصلے والا صبر والا برداشت والا آج تک کسی نے نہیں جنا حضرت انس کہتے ہیں میں دس سال نبی پاک کی خدمت میں رہا ہوں دس سال کا بچہ تھا جب میں آپ کے گھر میں آیا تھا بیس سال کی میری عمر تھی جب آپ کا انتقال ہوا تھا میں گھر کا خادم تھا آپ کا نوکر تھا خادم تھا گھریلو خادم تھا کام کاج بازار کے سودا سلف لانا میری ذمہ داری ہوتی تھی اور کائنات کے لوگوں دس سالوں کے اندر میرے پیارے پیغمبر نے مجھے کبھی جھرکا تک نہیں تھا کبھی جرکا تک نہیں تھا آپ سے زیادہ کسی کے دل میں تلطف ہو مہربانی ہو شرافت ہو حوصلہ ہو نرمی ہو کسی مانے نہیں جنا اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی ہے آپ کو دنیا جہان کی بھلائیاں ہم نے آپ کے دامن میں ڈال دی ہیں ظاہری حسن و جمال ہم نے آپ کو عطا کیا اور باطنی حسن و جمال بھی ہم نے آپ کو عطا کیا اتنا باطنی حسن و جمال آپ کو عطا کیا ہے کہ یہ لوگ جو تیرے بیٹے کی وفات پر تجھے تانے مارتے ہیں ابتر ہو گیا ہے نسل کٹ گئی ہے نام اس کا مٹ جائے گا یہ لوگ جو تیرے گلے میں رسیاں ڈالتے ہیں آپ کے پاؤں میں کانٹے بچھاتے ہیں جو لوگ آپ پر پتھروں کی بارش برساتے ہیں یہ آپ کو مجنون کہتے ہیں یہ شاعر کہتے ہیں یہ جادوگر کہتے ہیں یہ سابی کہتے ہیں یہ سارے فتوے تجھ پر لگاتے ہیں بکواس بازی اپنی اپنی جگہ پہ کرتے رہتے ہیں لیکن میرے پیغمبر ادھر بھی تو دیکھنا کہ ہم نے تیرے سینے کو اور تیرے دل کو کتنا منور کر کے رکھ دیا ہے کہ ہجرت والی رات میں جب یہ قتل کرنے والے تیرے گھر کا محاصرہ کر کے آئیں گے تو تم حضرت علی کو کہے گا کہ یہ لوگ جو قتل کرنے کے لیے میری چار دیواری کے باہر اکٹھے کھڑے ہیں ان کی کچھ امانتے میرے پاس محفوظ ہیں ان کی کچھ امانتے میرے پاس محفوظ ہیں یہ ان کی امانتے واپس لوٹا کے تم بھی مدینے چلے آنا کہنا یہ چاہتا ہوں جن لوگوں نے کہا شاعر ہے شاعر ہے مجنون ہے دیوانہ ہے مارا لو بہایا ان لوگوں کو بھی مکے میں محمد سے بڑھ کے دیانتدار کوئی نظر نہ آیا اندار کوئی نظر نہ آیا امانتے رکھوانے کے لیے پھر انہی کے گھر میں آئے یہ جو حسن ہے دل کا یہ جو حسن ہے اندر کا یہ جو حسن ہے باطن کا میرے پیغمبر ہم نے باطن کا حسن بھی آپ کو عطا کیا اور ہم نے چہرے کا حسن بھی آپ کو عطا کر دیا ہے حضرت انس کہتے ہیں مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے میں نے کئی مرتبہ ریشم اپنے ہاتھ میں لے کے دیکھا ہے ریشم کو میں اپنے ہاتھ میں تطولتا رہا ہوں حضرت انس وہ انس جو دس سال نبی پاک کے پاس رہے ہیں گھریلو ملازم کی حیثیت سے دس سال کے بچے پاس رہے ہیں انس کہتے ہیں میں نے ریشم کو اپنے ہاتھ میں تطول کے دیکھا ہے ریشم سے زیادہ نرم چیز کائنات میں کوئی نہیں ہوتی انس کہتے ہیں مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے جب میں اپنا ہاتھ نبی پاک کے ہاتھ میں کبھی دیا کرتا تھا تو وہ نرمائی جو میں نے نبوت کے ہاتھوں میں محسوس کی ہے وہ نرمائی میں نے کبھی ریشم میں بھی محسوس وہ نرمائی میں نے کبھی ریشم میں بھی محسوس نہیں کی ہے یہ جو ظاہری حسن ہوتا ہے یہ جو ظاہری جمال ہوتا ہے اللہ نے یہ ظاہری حسن آپ پر نچھاور کر دیا پلٹ دیا اللہ نے آپ پر یہ ظاہری حسن حسن کی تمام خوبیاں آپ پر ختم ہو گئی پنجابی کے شاعر نے حضرت حسان ابن ثابت کے عربی شعروں کا پنجابی میں ترجمہ کیا ہے اور کبھی کبھی شاعر بڑا فکر ترجمہ کرتے ہیں عربی تو ام النا ہے زبانوں کی ماں ہے زبانوں کی ماں ہے عربی زبان اور پنجابی اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے فارسی کچھ نہ کچھ حیثیت پھر رکھتی ہے بڑی ادیبانہ زبان ہے پنجابی کہاں عربی کہاں حضرت حسان ابن ثابت نے جب نبی پاک کی نات کہی تھی تو آپ کو وہ منظر پتا ہے منظر کیا تھا اس منظر کو ذرا ذہن میں لائیے آپ حیران ہو جائیں نبی پاک نے حسان ابن ثابت کو بلایا اور فرمایا حسان تم نے سنے ہے مکے کے لوگوں نے میرے مجھ پر تنقید کی ہے شعر و شاعری میں میری حالت پر تنقید کیے شعر و شاعری میں میں چاہتا ہوں کہ تو میری نات کہ ان کو جواب دے ان کو جواب دے ان کی شعر و شاعری کا شعر و شاعری میں جواب دے حضرت حسان کہتے ہیں یا رسول اللہ جواب تو تیار ہے آپ نے فرمایا پھر آؤ مجمع کیا ہے صحابہ کا اس میں حضرت ابو بکر ہے اس میں حضرت عمر ہیں اس میں حضرت عثمان ہیں اس میں حیدر کرار ہیں قدوسیوں کا مجمع ہے قدوسیوں کا مجمع ہے مجمع ان لوگوں کا ہے کہ وہ, وہ دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وزو کرنے لگ جائیں مجمع ان لوگوں کا ہے جو اس دھرتی پر اتنے پاکیزہ لوگ تھے کہ آسمان دنیا نے ان سے پہلے بھی اور ان کے بعد بھی ایسے لوگ کبھی نہیں دیکھے ہیں آسمان نے حضرت ابو بکر جیسا کبھی نہیں دیکھے گا حضرت عمر جیسا کبھی نہیں دیکھے گا آسمان مجمع تھا دوسریوں کا میرے نبی کے یاروں کا صحابہ کرام کا شاعر کون ہے نا خان کون ہے نا خان ہے حسان ابن ثابت حدیث میں یہ لفظ آتے ہیں کہ نبی پاک ممبر سے خود اتر کے نیچے आ गए حسان کو اپنے ممبر پہ بٹھا دیا ہسان کو ممبر پہ بٹھا دیا خود نبی پاک نیچے تشریف لے آئے نبی پاک بھی نیچے ہے صحابہ کا مجمع ہے ہسان ممبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہسان کہتے ہیں وہاں سانا مین کا لم تو وہ حسانہ مین کا لم ترا کت تو آئنو وہ آج مالا مین کا لم تلے دن نساؤ جب سے میری آنکھیں میرے چہرے پہ فٹ ہوئی ہیں میں نے محمد سے خوبصورت کوئی نہیں دیکھا وہ ہسانہ مین کا لم ترا کت تو آئنو جب سے یہ آنکھیں میرے چہرے پہ فٹ ہوئی ہیں میں نے محمد سے بڑھ کے حسن و جمال کا مالک میری آنکھوں نے کوئی نہیں دیکھا میری آنکھیں دیکھ بھی کس طرح سکتی تھی واج مالا من کا لم تلے دن نساؤ تجھ سے بڑھ کر تو کسی ماں نے آج تک خوبصورت بیٹا جنا ہی نہیں پیدا ہی نہیں کیا جنا ہی نہیں ہے کسی ماں نے جو تجھ سے بڑھ کر ہو میری آنکھیں دیکھ کس طرح سکتی تھی ارے لوگوں مسجد نبوی ہو حسان نات خان ہو صحابہ سننے والے ہوں نبی پاک موجود ہوں اللہ نے آسمان کے پردے ہٹا کے فرشتوں کو یہ منظر دکھایا فرشتوں کو یہ منظر دکھایا فرشتوں کو یہ آواز سنائی دیکھو میرا حسان میرے محبوب کے بارے میں کیا کہتا ہے میری آنکھوں نے تو اس سے بڑھ کے حسین کوئی نہیں دیکھا جبریلے امین کہتے ہیں مولا اگر اجازت ہو تو حسان سے پوچھ سکتا ہوں کہ نے دنیا میں دیکھا کیا ہے تو جو دعویٰ کرتا ہے کہ میری آنکھوں نے تو اس سے بڑھ کے کوئی نہیں دیکھا میں پوچھ سکتا ہوں کہ ت نے دنیا میں دیکھا کیا ہے مکہ دیکھا ہے یا مدینہ دیکھا ہے یا طائف دیکھا ہے یا جدہ دیکھا ہے چار شہروں کو دیکھ کے فیصلہ کرتے ہو کہ میری آنکھوں نے تجھ سے بڑھ کے کوئی نہیں دیکھا مولا مجھ سے پوچھ میں نے آدم کو عرفات کے میدان میں دیکھا تھا مجھ سے پوچھ میں نے حضرت لو کو کشتی کا ملح بنتے ہوئے دیکھا تھا مولا مجھ سے پوچھ کے دیکھ میں نے حضرت ابراہیم کو چخے میں اس وقت دیکھا تھا جب ان کو آگ میں لوگ ڈالنے لگے تھے مالا میں نے اسماعیل کو چھری کے نیچے دیکھا تھا میں نے حضرت یوسف کو جیل کی تنگو تاریخ کوٹریوں میں کبھی زلیخا کے محال میں اور پھر کبھی کنویں کی گہرائی میں میں نے حضرت یوسف کے حسن کو دیکھا تھا میں نے حضرت یعقوب کو چالیس سال روتے ہوئے دیکھا تھا میں نے حضرت موسا کو کبھی کوہ تور پر کبھی فران کے دربار میں کبھی جادوگروں کے مقابلے میں کبھی تورایت کو لیتے ہوئے کوہتور پہ دیکھا تھا مولا مجھ سے پوچھ کے دیکھ میں نے حضرت زکریہ کو دیکھا جب وہ لجاجت کرتے تھے آئی کرتے تھے دعائیں مانگتے تھے میں نے حضرت عیسیٰ کو صرف دیکھا نہیں اپنے نورانی پروں پر ان کو بچھا کے تیرے پاس لے کے آیا ہوں میں نے ساری کائنات کو دیکھا ہے آفاق حاضر دیدام دام میرے بتاور دی دام بس یار خوبا دیدام لیکن تیزیں دی گئی میں نے تات سرا تک جا کے دیکھا اور پھر میں نے سریا تک جا کے دیکھا پر محمد جیسا کوئی نہیں دیکھا پر محمد جیسا کوئی نہیں دیکھا کہیے صلی اللہ علیہ وسلم ہو اللہ علیہ وسلم میری آنکھ نے تو اس سے بڑھ کے کوئی حسین نہیں دیکھا کوئی حسین دیکھ بھی کس طرح سکتی تھی میری آنکھ کسی ماں نے آج تک تیرے جیسا بچہ نہیں جنا گویا کہ تم اپنی مرضی کے مطابق پیدا ہوا ہے ہر عیب سے آپ کو پاک پیدا کیا گیا ہے پنجابی کا شاعر کہتا ہے کسے ماں ہی ہو جیا سونا نہیں جنے کسے ماں ہی ہو جیا سونا نہیں جنے جویں اپنی مرضی مطابق کو بنیا کسی ماں یو جونا نہیں جنیا جویں اپنی مرضی مطابق کو بنیا سہپڑ نفاست فلوں کا چہرہ میں قربانی اللہ محمد دا چہرہ سہپن نفاست کلم اللہ نے فرمایا کہ تیرے جیسا بنانا ہی نہیں ہے ہم نے اس قلم کو سنبھال کے کیا کرنا ہے جس سانچے میں ہم نے آپ کو ڈھالا ہے اس سانچے میں ہم نے آپ کسی اور کو ڈھالنا نہیں ہے اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر روح کی جتنی خوبیاں ہوتی ہیں وہ ہم نے آپ کو عطا کر دی ہیں اور ظاہر کی جتنی خوبیاں ہوتی ہیں وہ بھی ہم نے آپ کو ان انا کو کا مینا خیر کثیر خیر کسی, خیرے کسی ہر بھلائی کثرت کے ساتھ ہم نے آپ کو دی ہے خیر کثیر ہم نے آپ کو عطا کیا ہے باطن کی خوبیاں ہم نے آپ کو دے دی ظاہر کی خوبیاں ہم نے آپ کو عطا کر دی ہیں کوسر کا ایک معنی مفسرین کرتے ہیں نبوت یاد رکھیے گا کوثر کا ایک معنی مفسرین نے کیا کیا نبوت اللہ کہتے ہیں میرے پیارے پیغمبر انا آ کوئی نا آپ ان کے تانوں سے گھبراتے کیوں ہیں ہم نے آپ کو نبوت نہیں دی ها تو اینا تل کونسر کوسر سے مراد کیا ہے بولو کیا ہے میں نے آپ کو نبوت ہم نے آپ کو نبوت نہیں دے دی رسالت کا تاج آپ کے سر پہ ہم نے نہیں پہنا دیا نبوت کا تاج ختم نبوت کا تاج ہم نے آپ کے سر پہ نہیں پہنا دیا تو آپ ان کے تانوں سے کیوں گھبراتی ہیں آپ کہیں گے جناب تانا تو یہ تھا کہ تیرا نام مٹ جائے گا تانا تو یہ ہے تیری نسل کٹ جائے گی تانا تو یہ ہے تو بے نام و نشان ہو جائے گا اور آگے سے اللہ تسلی دے رہے ہیں میرے پیغمبر ہم نے آپ کو نبوبت نہیں دے دی تو یہ ان کے تانے کا جواب کیسے ہو گیا تانے کا جواب اس طرح ہوا اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر ہم نے جو آپ کو نبوت دی ہے نا وہ ان نبوتوں کی طرح نہیں ہے جو ہم نے پہلے نبیوں کو عطا کی تھی اس لیے کہ پہلا نبی ایک شہر کے لیے ہوتا تھا کوئی نبی ایک گاؤں کے لیے ہوتا تھا کوئی نبی ایک قصبے کے لیے ہوتا تھا کوئی نبی ایک قبیلے کے لیے ہوتا تھا کوئی نبی ایک خاندان کے لیے ہوتا تھا, نبی لیے ہوتا تھا، یہاں نبی وہاں نبی تیسرے گاؤں میں نبی حتہ کہ ایک ایک وقت میں تین تین سو نبی ایک ایک وقت میں تین تین سو نبی بلکہ تین تین سو کے لفظ بھی غلط زبان سے نکل گیا مفسرین نے لکھا ہے ایک ایک دن میں بنی اسرائیلیوں نے تین تین سو نبیوں کو شہید کیا ہے ایک ایک دن میں تین تین سو نبیوں کو انہوں نے جمع کیا ہے تو تین سو تو شہید ہو گئے اس کا مطلب ہے کہ اس سے زہادہ پیغمبر کام کرتے رہے ایک گاؤں میں ایک نبی ہے دوسرے گاؤں میں دوسرا نبی ہے آپ مجھے بتائیں جب فرشتے حضرت ابراہیم کو خوشخبری دے رہے ہیں تو وہ کہاں جا رہے تھے حضرت لوت علیہ السلام کے پاس دونوں پیغمبر ایک وقت میں کام کر رہے ہیں حضرت ابراہیم ایک شہر میں حضرت لوت دوسرے شہر میں اللہ نے فرمایا میرے پیارے پیغمبر آپ کی نبوت عام نبیوں کی طرح نہیں ہے کہ وہ کسی ایک قصبے کے لیے ہو کسی ایک شہر کے لیے ہو کسی ایک گاؤں کے لیے ہو کسی ایک برادری کے لیے ہو اور پیغمبر دنیا سے چلا جائے تو نیا نبی آ جائے اور پیغمبر کا کام ختم ہو گیا دوسرے نبی نے کام سنبھال لیا نہیں نہیں میرے پیغمبر بمار سلنا کا اللہ رحمت اللہ عالمی بمار سلنا کا اللہ رحمت اللہ عالمی بمار سلنا کا اللہ کا بمار سلنا کا اللہ فت ذرا پڑیوں نبیوں کا واقعات ولا کا درسرنا لوہن الا قومی ولا کا درس لوہن الا و دن اخاؤ ہم نے قوم آد کی طرف بھیجا ان کے بھائی ہود کو ولا سمودا اخاؤ سالیہ ہم نے قومی سمود کی طرف بھیجا ان کے بھائی سالے کو ولا مدینہ اخام شعائبا ہم نے مدین والوں کی طرف بھیجا ان کے بھائی شعیت کو ہم نے ہم نے بھیجا کسی کو بنی اسرائیل کی طرف کسی کو مدین کی طرف کسی کو قوم سمود کی طرف اور کسی کو قوم آپ کی طرف کسی کو اس کی اپنی قوم کی طرف کسی کو اس کے گاؤں کی طرف اور جب پیارے پیغمبر کی باری آئی فرمایا تیری نبوت صرف مکے کے لیے نہیں مدینے کے لیے نہیں جدے کے لیے نہیں تائف کے لیے نہیں عرب کے لیے نہیں عدم کے لیے نہیں مولا میری نبوبت کس طرح ہے اللہ نے فرمایا ومار سلنا کا اللہ کافت بشیرم و نظیرہ ومار سلنا کا اللہ رحمت اللہ عالمین الحمد للہ ہے رب العالمین ومار سلنا کا اللہ رحمت اللہ میرے پیغمبر جن جن کا میں رب ہوں ان, ان کا تو نبی میں رب العالمین ہوں تو رحمت المین ہے میری ربوبیت کبھی ختم نہیں ہوگی تیری نبوت کبھی ختم نہیں ہوگی میرے پیغمبر یہ کیسے کہتے ہیں کہ تیرا نام مٹ جائے گا تیری وفات کے بعد تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا میرے پیغمبر جب تک دنیا میں میری ربوبیت باقی رہنی ہے تیرا نام بھی باقی ان کی نبوت عام کرتی ان نہ آ کوئی نہ کل ہر نبی کتاب کرتا ہے ہر نبی خطاب کرتا ہے تو ہر نبی کہتا ہے اپنی قوم کو بلا قدر سلنا نوہ نلا کو میں انہوں نے جب خطاب کیا انہوں نے کہا یا کو اے میری اے میری قوم آ دن اخابا کالا یا کو میں اے میری قوم ویلا مدینہ خام شعیبہ کالا یا قوم اے میری قوم ویلا سمودا خام سالیہ کالا یا قوم اے میری قوم حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے وہ خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیلی اے میری قوم کے لوگوں اے گاؤں کے لوگوں لیکن جب میرے پیارے پیغمبر کی باری آئی یا العرب یا آلا مکہ یا اہلا مدینہ نہیں کہا گیا قرآن نے انداز بدل دیا نبی آباد نے فرمایا یا یاس انی رسول اللہ اے لوگو انی رسول اللہ میں اللہ کا رسول ہوں الئی کم جمیا اس کا میں آپ کر لو جمین کا کیا محنت ہے سب کی طرف اب ساری کائنات کا میں نبی ہوں اب ساری کائنات کا میں نبی ہوں انی رسول اللہ ہے الئی قیامت تک کے لیے اب میں نبی ہوں قیامت تک کے لیے اب میرا اسما چلے گا قیامت تک کے لیے اب جس نے پیروی کرنی ہے میری پیروی کرنی ہے قیامت تک جو آئے گا میرے پیچھے چلے گا تو جنت ملے گی میرے پیچھے آئے گا تو جنت ملے گی مجھے ماننا پڑے گا اگر رب کو راضی کرنا چاہتا ہے تو انی رسول اللہ علیہ کم جمیا میں سب اور پھر اسما کیا ہے اللہ احبر پھر حضرت نسل کی زندگی کتنی ساڑھے سال باقی پیغمبر کوئی سو سال دو سو سال تین سو سو چار سو سال کسی کی نبوت کی زندگی سات سو ستر سال، اسی, سال اسی سال میرے پیارے پیغمبر کی نبوی زندگی تیئیس سال کیا ہوتے ہیں تیئیس سال کیا ہوتے ہیں تیئیس سال کوئی عرصہ نہیں ہوتا تیئیس سال تیئیس سال کا عرصہ کوئی عرصہ نہیں ہوتا اس تیئیس سال میں تیرہ سال مکے میں دس سال مدینے میں مدینہ منورا میں جو دس سال گزارے جنگیں جنگیں ایک قوم ایک ملک ایک جنگ لڑ لے دو سال پانچ سال اس سے اٹھا نہیں جاتا لیکن وہاں ہر سال جنگ ہر چھ مہینے کے بعد جنگ بندے شہید ہو رہے ہیں زخمی ہو رہے ہیں ٹانگیں کٹ رہی ہیں مقابلے ہو رہے ہیں یعنی معاشی طور پہ کمزوری ہے اسلحہ خریدنا پڑتا ہے سب کا خیال کرنا پڑتا ہے سکھ کا سانس نہیں لیا جا رہا دس سال مدینے میں اور تیرہ سال مکہ مکرمہ میں کیا ہوتی ہے یہ زندگی تیئیس سالہ زندگی کوئی لمبی طویل زندگی نہیں ہے لیکن وہ بات جو کوئی نبی آج تک نہ کہہ سکا کوئی نبی آج تک نہ کہہ سکا کوئی نبی آج تک نہ کہہ سکا میرے پیغمبر نے تیئیس سال کے بعد وہ بات کہہ دی برملا کہہ دی اونٹ پہ کھڑے ہو کے کہہ دی ارفات کے میدان میں کہہ دی ایک لاکھ کے مجمع میں کہہ دی ایک لاکھ کے اجتماع میں کہہ دی حالت صحت میں کہہ دی بیمار نہیں ہے صحت کی حالت ہے بالکل تندرست ہے حج کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں ارفات کے میدان میں کھڑے صحابہ کا مجمع سامنے نبی اللہ <تصفح> دنیا کا کوئی بندہ دکھائیے دنیا کا کوئی بندہ کوئی فلاسفر کوئی سائنسدان کوئی پرچم کشا کوئی حکمران کوئی سائد اقتدار دکھائیے جس کو ساری قوتیں میسر ہو سارے وسائل میسر ہو لیکن جب اس کا آخری وقت آئے تو وہ یہ کہہ دے میں نے جو کچھ کرنا تھا میں نے بھائی کر دیا میں مطمئن ہوں مجھے اپنی زندگی پر کوئی افسوس نہیں رہا کہ یہ نہیں ہو سکا یہ نہیں ہو سکا نہیں ہر پرچم کشا ہر فاتح ہر حکمران حتیہ کہ سکندر تک یہ کہتے چلے گئے بہت کچھ کرنا چاہتے تھے لیکن زندگی نے وفا نہیں کی موت کا شکنجہ آ گیا ہے بہت کچھ کرنا تھا آج تک جتنے وسائل لوگوں کے پاس موجود ہیں صاحب اقتدار حکمران کوئی بندہ یہ جملہ نہیں کہہ سکا صحت کی حالت میں اور لوگوں میں نے جو کچھ کرنا تھا میں کر چکا میری ڈپٹی ختم ہو چکی مجھے کوئی افسوس نہیں ہے اس کائنات میں سرم میرے پیارے پیغمبر ہیں صرف میرے پیارے پیغمبر ہیں صرف میرے پیارے پیگمبر ہیں, ہیں جنہوں نے اپنی وفات سے اٹھاسی دن پہلے ارفات کے میدان میں ایک لاکھ کے مجمع کے سامنے کہا تھا جو کچھ میں نے کرنا تھا میں کر چکا جو کچھ میں نے کرنا تھا میں کر چکا جو کچھ میں نے کہنا تھا میں کہہ چکا جو کچھ میں نے بیان کرنا تھا میں بیان کر چکا تئیس سال کے عرصے میں جب نبی پاک نے وہاں یہ اعلان کیا میں نے جو کچھ کرنا تھا میں کر چکا اوپر سے اللہ نے فرمایا یو محکم تو مم تو علوم نے متی لکم الاسلام دینا کیوں ان کی نبوت کسی علاقے کے لیے نہیں ہے ان کی نبوت کسی ملک کے لیے نہیں ہے ان کی نبوت کسی قوم کے لیے نہیں ہے بلکہ ان کی نبوت ہے لنس کس کے لیے بمار سلنا کا اللہ کا فتل بڑی عجیب بات ہے کعبے کا جب ذکر کیا نا کعبہ تو فرمایا انا اب تم واس انا ابلا بہت وزیا لنس اور جب اس نبی کو ملنے والی کتاب کا ذکر کیا فرمایا فی بھی کتاب بھی اور جو امت اس پیغمبر کو اتا کی اللہ نے فرمایا کم تم خیرہ امت انخرجت لناس کون تم خیرا امت انخرجت للناس کعبہ بھی للناس کابا بھی للناس اور نبی بھی ہوشیار ہو ذرا ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں نوالے کابا بھی لناس قرآن بھی للناس بیت اللہ بھی لناس امت بھی لناس اور نبی بھی اگر قرآن کے بعد کسی دوسرے قرآن کی ضرورت کوئی نہیں اور کابے کے بعد کسی دوسرے کابے کی ضرورت کوئی نہیں اور امت کے بعد کسی دوسری امت کی ضرورت کوئی نہیں تو نبی پاک کے بعد کسی اور نبی کی بھی ضرورت کوئی نہیں یہ نبوت کس کے لیے ہے؟ اب ان کے پیچھے چلنا ہوگا اب میرے پیچھے چلنا ہوگا میری پیروی کرنی ہوگی اب قیامت تک کے لیے میری نبوت چلے گی اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر یہ تانا مارتے ہیں تجھے کہ تیرا نام مٹ جائے گا میں نے تو تیری نبوت کو کر دیا جس جس کا میں رب ہوں اس, اس کا تو پیغمبر ہے تیری نبوت کا سورج ہمیشہ جگمگاتا رہے گا جب تک دنیا میں میرا نام رہے گا ساتھ تیرا نام بھی رہے گا انا کل ان کے پیچھے آنا پڑے گا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی ان ایک دن طوریت کے کچھ ورک اٹھا کے لائے طوریت اور تو کس کی کتاب ہے بھی اللہ کی اللہ کی کس پر اتری ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور کتاب کس کی ہے اور اس طوریت کو قرآن نے کہا ہدن وہ کیا تھی ہدایت تھی نور اس کتاب کو ہدایت کہا اس کو نور کہا اور دی کس نے کو کلیم اللہ کو اللہ کی کتاب اس کے چند برت حضرت عمر کے ہاتھ لگے وہ نبی پاک کی محفل میں لے آئے لگے پڑھنے اللہ کی کتاب ہے اللہ نے نازل کی کیے نبی پاگ نے دیکھا حضرت عمر نے بتایا کہ پہرا جی آپ کے چہرے کا رنگ بدلا وہ تغیر ہوا کہتے ہیں جب سرخ چہرہ ہوتا تھا غصے کبھی آپ کو غصہ آتا اور یہ غصہ آپ کو کبھی کبھی آیا کرتا تھا بشری تقاضا عام طور پہ آپ کو غصہ نہیں آتا تھا لیکن جن باتوں پہ آپ نے غصہ کیا معلوم ہوتا ہے آپ اس سے ناراض زیادہ ہوئے محسوس زیادہ کیا مثلا ایک صحابی عشاء کی نماز کی امامت کرواتے تھے بڑی لمبی صورتیں پڑتے تھے بڑی لمبی ایک صحابی نے آ کے شکایت کر دی یا رسول اللہ سارے دن کے مرے ہونے ہو کام کر دے شام کے میں ہے کھلار چڑھ نبی پاک نے اس کو بلایا نبی پاک نے فرمایا یہ ٹھیک ہے رہا تم سورت بکرے پڑنے لگ رہتے ہو کہ جی کہہ تو ٹھیک رہا ہے نبی پاک کا چہرہ سرخ ہو نبی باغ نے فرمایا دین سے لوگوں کو بھگانا چاہتے ہو بھاگ جائیں یہ, یہ نماز چھوڑ جائیں مسجد میں آنا چھوڑ جائیں پھر نبی پاک نے چھوٹی چھوٹی صورتوں کا نام لے کے فرمایا یہ تو نہیں آیا آپ نے نام لیا صورتوں کا یہ فلا فلا صورت تجھے نہیں آتی یہ بڑا کرنا یہ سارے معلوم ہوا اس کو نبی پاک نے بڑا محسوس کیا کہ عالم اور امام اور کاری کوئی ایسی حرکت کرے جس کی وجہ سے لوگ دین سے نبی پاک نے بڑا محسوس کیا اس بات کو نبی پاک کا چہرہ سرخ ہوا کہتے ہیں جب آپ کو غصہ آتا اور آپ کا چہرہ سرخ ہوتا ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے کسی نے انار کے دانوں کا پانی نچوڑ دیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی جو رمت شناز نبوت تھے انہوں نے نبوت کا چہرہ دیکھا محسوس کی ناگواری ادھر حضرت عمر کو دیکھا پڑے جا رہے ہیں لگے ہوئے اوپر دیکھتے ہی نہیں تو حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں سکی لگتا ہوں یا عمر تجھ پر تیری ماں روئے نبوت کے چہرے کو دیکھو لگے ہوئے پڑنے ان ورکوں کو خیال نہیں آ رہا آپ کو حضرت عمر نے نگاہیں اٹھائیں نبی پاک کے چہرے انور کو دیکھا جو غصے سے سرخ ہو گیا تھا تو حضرت عمر نے سوچا کہ شاید نبی پاک کو کوئی غلط فہمی ہو گئی میرے متعلق فوراً کہتے ہیں رضی تو بلاہ رب ببل اسلام دین ان میں آج بھی اللہ کو اپنا رب اسلام کو اپنا دین اور محمد کو اپنا نبی سمجھتا ہوں صلی اللہ ہو اللہ یا رسول اللہ کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو آپ کہ شاید میں اس طرف چلا گیا ہوں میں آج بھی آپ پر ایمان رکھتا ہوں قرآن کو آج بھی میں اللہ کی کتاب مانتا ہوں اسلام کو اپنا دین مانتا ہوں اور اللہ کو اپنا رب مانتا ہوں مشکل کشا مانتا ہوں نبی پاک نے حضرت عمر کی یہ بات سنی تو نبی پاک نے فرمایا لو کان موسا ہی لو کان موسا ہین یہ تویت پڑھ کر ہدایت تلاش کرنا چاہتے ہو اس طوریت میں رابری ڈھونڈتے ہو یہ تیرے عقیدے درست کرے گی یہ تو تجھے سیدھا رستہ دکھائے گی یہ تورایت پڑھنے سے تجھے ہدایت مل جائے گی یہ تو طوریت ہے مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے جس پیغمبر پر یہ توت اتاری گئی تھی لو کانا موسا ہی اگر اس دنیا کے کسی کونے خدرے میں حضرت موسا خود زندہ ہوتے اس دنیاوی زندگی کے ساتھ وہ زندہ ہوتے ما واسیہ ہوں التائی ان کو بھی رستہ ہدایت کا نہ ملتا جب تک محمد کی پیراوی نہ کرتے صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی میرے پیچھے چلنا تھا انہیں بھی میری رسالت کو ماننا تھا انہیں بھی میری ہدایت پہ عمل کرنا تھا وفی روایت نقرار ایک اور روایت میں آیا آپ نے فرمایا لو بدالکم موسا لو بدالکم موسا تباہ تو منہ ہو وہ ترق تو منہ نہیں لزا لمل آپ نے فرمایا میری محفل جمی ہوئی ہو میری مجلس لگی ہوئی ہو بدا لکھو اچانک حضرت موسا آ جائیں اچانک حضرت موسا میری محفل میں آ جائیں میری مجلس میں آ جائیں تم دیکھو حضرت موسا بنی اسرائیل کے پیغمبر سامنے آ گئے وہ تباہ تو منہ ہو تم اس کی پیروی کرنے لگ جاؤ وہ ترق اور مجھے چھوڑ دو زلت تو مانل خدا خدا کی قسم ہدایت کی پٹڑی سے اتر جاؤ گے ہدایت کی پٹڑی سے اتر جاؤ گے اگر ان کے پیچھے بھی چلو گے اس لیے کہ میری نبوت اور میری رسالت کے ہوتے ہوئے حکم چلے گا تو صرف میرا چلے گا اور اللہ کے قرآن کے مقابلے میں اللہ کے قرآن کے مقابلے میں تو کی مانی جائے گی بولو بولو قرآن کے ہوتے ہوئے توراط کی مانی جائے گی پھر قرآن کے مقابلے میں کتابیں پیش کرنا قرآن کے مقابلے میں کہنا فلاں بزرگ نے یوں لکھا ہے فلاں بزرگ نے یوں لکھا ہے فلاں کتاب میں یوں لکھا ہے فلاں کتاب میں یوں لکھا ہے اور اللہ کے بندوں جو کچھ بزرگوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے تمہیں کس طرح یقین ہے کہ اسی بزرگ نے لکھا ہے کیا اللہ کی کتابوں میں ردوبدل نہیں ہوا نہیں ہوا جی انجیل بدلی کہ نہیں بدلی لوگوں نے خدا کی کتابیں بدل دی تم بزرگوں کی کتابیں سنبھال کے بیٹھے ہوئے چلو میں سب سے پہلے ہندوستان میں ترجمہ کیا القادر محدث محدود رحمت اللہ علیہ تقریباً ایک صدی پہلے یا ایک سو بیس سال پہلے وہ ترجمہ جو تھپا تھا گجرات میں حضرت شاہ صاحب کے پاس وہ ترجمہ موجود ہے وہ موز القرآن موجود ہے آج شاہ ابد ال صاحب کا جو ترجمہ آپ کے ملک میں چھپ رہا ہے میں وہ گجرات سے لے آتا ہوں آج کا ترجمہ اور وہ ترجمہ دیکھ لیجئے چالیس فیصد چیزیں آپس میں نہیں ملتی تصوت کی ہے ان خدیسوں نے باغیوں نے جو چیزیں اپنے حق کی تھی وہ رکھ لی اور جو اپنے خلاف کرتی تھیں ان کو بدلا کتابوں میں تغیر و تبدل ہو سکتا ہے تعریف ہو سکتی ہے بزرگوں کی کتابوں میں کمی بیشی ہو سکتی ہے اس کائنات میں ایک واحد کتاب ہے کتاب لا رہی بفی زال کتابوں اور دوسرے نمبر پر امام المبیا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح اور مستند کال جس کے راویوں پر کوئی نہ ہو صحیح کال مرف ادیس آپ کی اس پر ایمان مان رکھیے نبی پاک کے فرمان پہ ایمان مان رکھیے قرآن ایک بات کہتا ہے اس کے مقابلے میں کتاب کی بات پیش کرنا فلاح بزرگ نے لکھا ہے بزرگ کی کتاب میں غلطی ہو سکتی ہے اللہ کے قرآن میں غلطی ایک بات دوسری بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو کان موسا توجہ ہے لو فرضیا لو فرضیا ویسے لو کانفی ما آلیہ اگر اس دنیا میں اللہ کے سوا کوئی اور اللہ ہوتے ہیں تو کوئی نہ لو کانا موسا ہے لو کانا بادی نبی لکانا عمر اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا لکانا عمر تو کون ہوتا ہے کوئی نہیں لا فرزیا جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں چل ایک منٹ واسطے تیری گل مان لی فرض کیا جس طرح توں کہتا ہے ٹھیک ہے لا فرضیا اللہ اللہ کے نبی نے فرمایا لو کالا موسا ہی اگر حضرت موسا زندہ ہوتے ہی کا کیا مہنہ ہے بولو کیا مہنہ ہے کیا مینا ہے نبی پاک کیا کہہ رہے ہیں اگر حضرت موسا زندہ ہوتے اگر حضرت موسا حیات ہوتے معلوم ہوتا ہے کہ ہم جب انتقال کر جاتے ہیں تو وہ دنیا میں زندہ نہیں ہوتے ان کی زندگی کہاں ہوتی ہے لو یہ بات کہہ رہے ہیں لوکان موسا لوکا نموسا ما واسیح انلتبائی اگر اس دنیا کے کسی کونے خدرے میں حضرت موسا علیہ السلام زندہ ہوتے ان کی حیات دنیاوی حیات ہوتی ما واسیح انتبائی جب تک وہ میری پیروی نہ کرتے ان کو بھی ہدایت نصیب ہو کا پہلا مینا ہم نے کیا کیا خیر کسی یہ حضرت ابن عباس نے کیا یہ مجاہد نے کیا اکرما نے کیا بڑے بڑے مفسرین نے یہ مینا کیا کوثر خیر کو ہر بھلائی کی کسرت ہر بھلائی کی کسرت ہر خوبی کی کسرت اے میرے پیارے پیغمبر ہم نے آپ کو عطا کر دی ہے یہ کوثر کا پہلا مینا دوسرا کوثر کا آج ہم نے کیا کو بینا بولو یاد کر رہا کو مینا نبوت کو مینا رسالت کو سر بمینا نبوت میرے پیارے پیغمبر ہم نے آپ کو نبوبت سے سرفراز کر دیا ہے ہم نے آپ کو رسالت سے سرفراز کر دیا ہے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میرے پیغمبر تیری رسالت اور نبوت ایک قوم کے لیے نہیں ایک شہر کے لیے نہیں ایک وطن کے لیے نہیں ایک قبیلے کے لیے نہیں ایک ملک کے لیے نہیں ایک خاص وقت کے لیے نہیں ہے کہ آپ دنیا سے چلے جائیں تو آپ کے بعد کوئی اور نبی آ جائے گا آپ کا نام مٹ جائے گا نہیں میرے پیارے پیغمبر آپ کی نبوبت و رسالت ساری کائنات کے لیے لناس ہے کافت لناس ہے جس جس کا میں رب ہوں اس, اس کا تو نبی ہے میرے پیغمبر جب تک دنیا میں میری نبوبیت کا ڈنکا بجتا رہے گا تیری رسالت کا نام بھی زندہ رہے گا تو سر ہم نے ایسی نبوت آپ کو عطا کر دی ہم نے آپ پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے ہم نے آپ کو خاطم النبی بنایا ہے اب کے آمد تک تیری نبوت کا سکہ چلنا ہے ری رسالت کا سکہ چلنا ہے تیری نبوبت کا سکہ چلنا ہے اور جب تک تیری نبوت کا سکہ چلتا رہے گا تیرا نام دنیا میں زندہ رہے گا ایک <tweak> منٹ بھائی صاحب بیٹھے ذرا یہ دوست کہتے ہیں جامعہ ہمارے جامعہ ضیاء العلوم کے مدرسہ ہے اس کے تحت ہم آخری اشرے میں مختلف مسجدوں میں پروگرام کرتے ہیں پراوی پہ جب قرآن ختم ہوتا ہے تو وہاں ہم تقریریں کرتے ہیں اس دفعہ شہر میں اور مضافات میں پچاس پروگرام ہیں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے پچاس کر رہے ہیں مختلف مسجدوں میں اس سے پہلے ہم نے درس قرآن اور دعوت افطار کے تیئیس پروگرام کی کرنے کچھ کر لیے کچھ کرنے بڑی اچھی ان کی رپورٹ ہے جن گھروں میں درس قرآن ہوئے بڑے کامیاب ہوئے لوگوں نے بڑی قربانی دی لوگ بڑے سننے کے لیے آئے بازار میں بھی ایک درس ہوا اس کے اثرات بھی اللہ کے فضل و کرم سے اچھے ہی ہیں اثرات ہمارے نہیں ہوتے اثرات اللہ کے قرآن کے ہم کیا ہیں ہمارا بیان کیا ہے یہ سب کچھ قرآن کی برکت ہے یہ کتاب ہی ایسی ہے جو لوگوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے اس میں تاثیر ہے کتاب ہدا میں یہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی اس میں ہزاروں کی تقدیریں بدل ہیں پچاس پروگرام ہم کر رہے ہیں یہ ہمارے دوست ہیں نعیم رشید صاحب یہ کہتے ہیں اشتہار میں مولانا ولی اللہ کا نام نہ پا کر ایک مرتبہ جسم پر سکتا تاری ہو گیا گزشتہ ماہ رمضان میں وہ ہم میں موجود تھے اور آج موجود نہ ہیں جو اللہ کو منظور ہم اس کے آگے سر تسلیم خم کی ہوئے ہیں آپ سے گزارش ہے آز رائے کرم اس مبارک مہینے میں آج اور آئندہ جمعہ ان کی مغفرت بلندی درجات کے لیے خصوصی دعا کروائیں اللہ تعالیٰ آپ کی دیگر بھائیوں کی عمروں میں برکت دے ظاہر سچی بات یہ ہے کہ مولانا ولی اللہ مرحوم اللہ ان کی مغفرت فرمائے اللہ انہیں اعلیٰ درجات سے نوازے اللہ ان کی کوتاہیوں سے درگزر فرمائے اللہ ان کی اگلی زندگی آسان فرما سچی بات ہے کہ کسی وقت وہ زین سے نہیں بھولتے ویسے بھی بھائیوں کا جو ایک پیار ہوتا ہے محبت ہوتی ہے وہ اتنی گہری ہوتی ہے اور خون کا چونکہ رشتہ ہوتا ہے لیکن اللہ کی رضا کے آگے بندے کو راضی رہنا پڑتا ہے جس طرح میرے رب کو منظور ہے ہم اس پہ راضی ہم تو موائد لوگ ہیں یا اللہ ہم اس پہ راضی ہیں جو تو چاہتا ہے ہمیں پتہ ہے کہ تو ہمارے ہاتھ میں بہتر چاہتا ہے تو ہمارے حق میں بہتر چاہتا ہے ہم نہیں جانتے اور تانتا ہے آپ سب لوگ بھی دعا کریں گے اور انشاءاللہ اللہ بھی دعا کریں گے جی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں طلاق ہر ماہ کے بعد ایک طلاق دی جاتی تھی فقہ حنفی کے مطابق وضاحت فرمائیں دیکھیں طریقہ طلاق کا یہی ہے کہ ہر مہینے میں ایک طلاق دی جائے اس کے بعد سوچا سمجھا جائے بہت بندوں کو سمجھ آ جاتی ہے اگر معلوم ہو کہ بسیرہ نہیں ہوگا دوسرے مہینے دوسری طلاق دے دو پھر سوچا جائے پھر سمجھ نہ آئے سمجھو کہ نہیں ہوتا تو تیسری طلاق دے دو طلاق میں ننانوے فیصد کیس ایسے ہوتے ہیں کہ طلاق دینے کے ایک گھنٹہ بعد سمجھ دے, سمجھ دے, ایک گھنٹے کے پیچھے بھائی دے نے مولوی آلے پاسے مولوی جی کوئی کبھی جی سکی خدا میں تو وہ کہتے ہیں ایک پٹھان تھا بے اس پٹھان نے اپنی بیوی کو تین تلاقے دے دیا مولوی صاحب کے پاس گیا مولوی صاحب نے کہا وہ پٹھان ہے کوئی رمض نکالے گا مولوی صاحب نے کہا صاحب خان صاحب بات سنو اگر تم نے تین طلاق دیے پھر تو میں کوئی گنجائش نکالتا ہوں اگر دیئے تین پھر تو گنجائش ہے اور اگر تم نے ایک تلاق دیا تو گنجائش لشتا پھر گنجائش نہیں پٹھان کہتا ہے خدا کی قسم میں نے تین دیا ہے مول صاحب کہتے ہیں میں کلوانا ہی چاہتا ہوں میں تیری زبانوں کلوانا چاہتا ہوں ان جا بچو ایشکا تو وہ لوگ بڑی چلاکیاں لگاتے ہیں بڑے اپنے پیترے پہ بدلتے ہیں کسی طریقے نال اور بیوی بی سادے گھر آنی چاہیے ہلال طریقے سے آرام طریقے ہی آنی دیئے پھر مولویوں کے پیچھے بھاگتے ہیں پھر مولویوں سے فتوے لیتے ہیں پھر کئی ایسے بدبخت مفتی ہیں جو پیسے لے کے اس کو کہتے ہیں جو صورت بتا رہا ہے کہ کمرے میں اس طرح کھڑے تھے ادھر سے سورت نہ لکھ تورت تو وہ لکھ جو میں لکھواتا جو میں جس کو گنجائش نکلے مولوی سورت لکھواتے ہیں. اس کو پانچ سو روپئے لے کر فتوا دے دیتے ہیں ایک طلاق ہوئی ہے جی سورت کے مطابق وہ فتوا صحیح ہوتا ہے لیکن تک پورے ہوں گے مرنے کے بعد سزا تو بڑی لمبی بکتنی ہوگی بڑی لمبی سزا بکتنی ہوگی وہ جو حرام کاری وہ میاں بیوی بی کر رہے ہیں یہ مفتی اس کا ذمہ دار ہے میرے پاس النجا تیل کا ایک آدمی آیا اس نے مجھے کہا یہ جی میں نے طلاق دیے اگر دیکھیں میں نے پڑھا میں نے کہا طلاق ہو گئی بھائی کہتا ہے فلاں مفتی صاحب تو کہتے نہیں ہوئی میں نے کہا وہ کیسے کہتے ہیں یار تین تلاقے تو کہتا ہے میں نے یہ لفظ ٹھیک ہے کہتا ہے بالکل ٹھیک ہے میں نے کہا وہ مفتی صاحب جو کہتے ہیں کہ تین طلاقیں نہیں ہوئی ایک تلاق ہوئی ہے تو اپنی بیوی کو لے آ سچی سچی بات کرنا وہاں صورت یہی لکھی تھی یا مفتی صاحب نے لکھوائی تھی کہتا ہے کہ انہوں نے لکھوائی تھی میں نے کہا کتنے پیسے لیے تھے لکھوانے کے کتنے پیسے لیے تھے کہتا ہے انہیں کیا سی دسی کسی نے دسی کسی نے بھی بڑا بےچارا دسی کی نے میں نے کہا ہے یہ بیوی بی آرام ہو گئی ہے تجھ پر صورت وہی ہے جو تو بتا رہا ہے وہ صورت ہے نہیں وہ جھوٹ ہے اس کے مطابق اس نے فتوا دیا ہے بیوی بی ت... طریقہ یہی ہے کہ ایک مہینے میں ایک طلاق سمجھو سوچو بساؤ نہیں تو دوسری طلاق لیکن आ, त्यारे, त्यारे, त्यारे. اگر کوئی آدمی یہ قسط وار اختیار اس اختیار کو وہ یک مشت استعمال کرتا ہے کی تو اس نے غلطی ہے لیکن جو کرنا چاہتا تھا وہ کچھ ہو گیا وہ اب تین ہو گئی مت بھاگی کسی کے پاس غیر مقدموں کے پیچھے بھاگتے ہو جی تھی وہ کہنے تین دو ایک بنا چھڈنے پانچ سو روپئے دو ایک تلاقہ تین سن تسی تین سو ہی لاؤ تین سو پہ سودا ہو جاتا ہے ان کا وہ تین سو لے کے لکھ دیتے ہیں جی ایک تلا اور تین تلاقے ایک ہوتی ہیں جی مولوی صاحب سنگ تین تلاقے ایک تین تھپڑ مارو تو تینوں میں تین گالیاں نکالو تو تین ہوتی ہیں تین طلاقیں نکالو تو ایک بنتی ہے جی ایک ہوتی ہے جی ہم ذمہ دار ہیں جی ہم حدیث سے دکھاتے ہیں حدیث سے ہم نہیں دیکھنا چاہتے آپ کی یہ بات اصل تو تا منگے جہاں کوئی غیر مقلد مولوی اپنی بیوی نو تین تلاقہ کچھیاں دے تے پھر وسائے پہلے اپنے گھر کر کے دکھائے اگر یہ حلال ہے تو اپنے گھر میں یہ کر کے دکھائے تین تلاقے دیکھیے جناب کوئی جت کوئی زمیندار کوئی انپڑھ کبھی کہتا میں تین دو تلاقہ دیتی میں تن چار طلاقیں دیتی نہ جب بھی کہے گا تو کتنی کہے گا کیوں کیوں جانتا ہے بھائی حرام نال کنالی ہے اتنا پتا اس مسئلے دا بھائی مک جاتی ہے گل تینوں نال تب تین تین کہتا ہے اس کی نیت دیکھو وہ حرام کرنا چاہتا ہے تھی الال کریں بے پیچھے لگے ہوئے اس کی نیت تو دیکھو اس کی نیت کیا ہے تین طلاقیں جب بھی دی جائیں تو کتنی طلاقیں پڑے گی جی خبر کرو وہ جو بہر بندے بیٹھ گئے نا چاولوں پر تو عدے تو پہلے وہ کھا نہیں سکتے یقین کرو دیکھتے ترتے ہی رہ جانے بیر بیٹھے بیچارے چاولوں کو ہم جائیں گے تو انشاءاللہ شاء اللہ شروع ہوگا کام